السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین وراقبت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم اما بعد مع ضسامعين وناظرين قبل الشكيكه میں درس کی شروعات کروں یہ بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر بدھوار کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ لوگ سماعت فرماتے تھے اب انشاءاللہ وہ دن بدل دیا گیا ہے اب وہ بدھوار کے بجائے ہر اتوار کو انشاءاللہ اللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چھ پچاس یا سات بجے کے آس پاس انشاءاللہ اللہ ہمارا در شروع ہوا کرے گا اور باقی دروس انہیں دنوں میں ہوں گے ہر ہفتے کو شرح وصول ایمان اور اتوار کو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں پیر کے دن بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم یا ان پر تردید اور منگل کو تفسیر صورت الحجرات یہ سارے دروس انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چھ پچاس سے سات بجے کے درمیان شروع کیے جائیں گے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نوقات میں فیس بک پر آن لائن ہو کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں صلب صالحین کے عقیدے اور منحص کے مطابق آپ درود سماعت فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سلب صالحین کے عقید اور منہج پر قائم رکھے کتاب اللہ سنت رسول پر قائم رکھے اور اللہ ابامین ہم سب کی سارے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حفاظ فرمائے عامر رب العالمین اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیتیں جو انہوں نے یا ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھیں ان میں سے تین وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے قدر تفصیل سے ہوا تھا وہ تین وصیتیں کون سی تھیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میں مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا دوسری وصیت یہ تھی کہ دنیا کے معاملے میں جو آپ سے نیچے ہیں آپ انہیں دیکھیں اور ان کے, اور ان کے ان اور اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں تیسری وصیت جو کی تھی انہوں نے سلا رحمی کرنے کی ان تینوں وصیتوں کی تفصیل کے ساتھ خدرے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج جو باقی چار وصیتیں ان وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی چوتھی وصیت یہ تھی امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امرنی اللہ عدم شع کہ امان نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں کسی <تصف> سے کچھ بھی سوال نہ کروں کیونکہ مانگنے میں ذلت ہے یہ خود اور عزت نفس کے خلاف ہے اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الملد الصفلا بلند جو ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے اس لیے دینے والا لینے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے دینے والا جو بھی ہو چاہے علم دینے والا ہو چاہے مال دینے والا ہو نصیحت دینے والا ہو کوئی بھی خیر کا کام کرنے والا یا دینے والا یہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے تو ہمارے میرے فرمائی ہے ولید الخر میرفلا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو مانگنے میں ذلت ہے رسوائی ہے توہین ہے نہیں انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے اس رحمان بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا یہ ان چیزوں میں ہے جن میں مانگنا آپ کے لئے جائز ہے لیکن یہ کمال توحید کے خلاف ہے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کسی کو تو آپ ان سے مانگ سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کمال توحید کے خلاف ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے اپنا کوئی سوال نہ کریں لیکن ان چیزوں میں جن میں مانگنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی سے ان میں اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو اللہ العالمین کے ساتھ شرک ہوگا جیسے آپ کسی سے اولاد مانگیں آپ کسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ موت و حیات کمالی ہے زندگی اس سے مانگیں یا اس طریقے سے آپ بارش مانگیں کسی سے کہ آپ بارش برسا دیجئے جب بارش برسانے والا صرف اللہ رب العامین ہے دنیا کا نظام چلانے والا سب کا رب سب کا خالق مالک اللہ رب العالمین ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے تو جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان میں اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو جائے گا اور جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے ان میں اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ جائز ہے لیکن کمال توحید کے خلاف اللہ رب اللہ ان معاملات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوا پر ایک دوسرے کا تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو وہ تعاون ارلبر و تقوا نیکی اور تقوا پر ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کی مدد کرو تو ان میں اگر کوئی آدمی محتاج ہے ضرورت مند ہے مانگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنی چاہیے یہ تعاون ارل خیر ہے تعاون ارلبر ہے نیکی پر تعاون لیکن جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے ان میں اگر کوئی آدمی کسی سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے اور یہاں جو ہماری نے فرمایا وہ چیزیں جو انسان کے اپنی ذات کے لیے لیکن کسی دوسرے کے لیے اگر انسان کچھ مانگتا ہے وہ جانتا ہے کہ ضرورت مند ہے محتاج ہے تو کسی سے کچھ کہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کو آپ کچھ دے دیں ان کے سامنے سوال کرتا ہے تو وہ خیر کا کام کرتا ہے اور آدمی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے لوگ مدرسوں کے لیے مساجد کی تعمیر کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے اور اس طریقے سے اور خدمت خلق کے لیے لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری مدد کیجیے ہمارا تعاون کیجیے ان میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے یہ حدیث کے اندر شامل نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت خیر جڑا ہوا مدرسے سے خیر جڑا ہوا ہے مسجدوں سے خیر جڑا ہوا ہے خدمت خلق ہے نیکی کا حکم دینا یا غریبوں کی مدد کرنا یتیموں کی مدد کرنا مریضوں کا علاج کرانا یا شادی بیاہ کے اندر مدد کرنا یا اس طریقے سے اور جو کام ہیں ان کے اندر مدد کرنا دعوت کے کام میں مدد کرنا دعوت کے لیے ظاہر بات ہے مال کی ضرورت ہے بغیر مال کے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا دعوت یعنی توحید اور سنت کی دعوت دین اسلام کی طرف دعوت خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اس کے لیے پیسے اور مال کی ضرورت ہے اس میں ایک آدمی جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمیشہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کیجئے تعاون کیجئے تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے کیونکہ اس سے خیر جڑا ہوا ہے اس سے توحید اور سنت جڑی ہوئی ہے اور اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر خیر عام ہوتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر ایک مقدس فریضہ ہے جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں لہذا یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے اپنی ذات کے لیے شامل ایک انسان اپنی ذات کے لیے کوئی چیز کسی سے نہ مانگے اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ صاحب کرام اس سے احتراز کیا کرتے تھے اور کسی کے سامنے یعنی کوئی سوال نہیں کیا کرتے تھے اور ہمارے بھی صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کیا کہ ہم کسی سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے ان کے سوٹے گر جاتے تھے ان کی لاٹیاں گر جاتی تھی چابو گر جاتا تھا لیکن پھر کسی سے بھی گزرنے والے سے نہیں مانگتے تھے اتر کر کے خود اس کو اٹھا لیا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ صحیح سے باؤت کی روایت ہے کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ایک بات قبول کرے اور میں اس کے لیے جنت قبول کرتا ہوں تو صوبان کہتے کہ میں نے کہا کہ اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات قبول کرتا ہوں تمہاری بھی نے فرمایا آ تم کسی سے کچھ بھی مت مانگنا تو سبان فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے یا کسی بھی چیز پر اور ان کا سوٹا گر جاتا تھا چابو گر جاتا تھا نیچے لیکن جانے والے سے نہیں کہتے تھے مجھے دے دو خود اترتے تھے اور اس چابو کو یا سوٹے کو اٹھا لیا کرتے تھے یہ باوت کی صحیح روایت ہے تو اس طریقے سے انسان کوئی بھی چیز کسی سے نہ مانگے یہ کمال توحید ہے اور توحید کا سب سے اونچا درجہ سب سے اونچا منزلہ سمجھ کہ انسان وہ چیز جو جائز بھی ہے مانگنا پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا اور خود کر لیتا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسرے تو نے میرے چہرے کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے اسی طرح میرے چہرے کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے سائل برکر کے جانے سے بھی بچا تو یہ باقاعدہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی دعا کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے صلی اللہ نے ان کو اس طرح کی وصیت فرمائی پانچوی وصیت یہ تھی کہ وہ پانچوی جو وصیت تھی وہ امرنی نقول اب الحق وہ ان کا کہ مجھے ہمارے نبی نے ہمارے خلیل نے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو بات یا اس کا کہنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو لیکن میں حق بات کہوں یہ بہت اہم وصیت ہے جو مان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حق بات کہنے سے پہلے انسان کو حق جاننا بھی ضروری اور حقو ہے جو کتاب اللہ اور سنتی رسول کے موافق ہو سلب صالین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہو یہی حق ہے اگر دین کا معاملہ ہے اور اگر دنیاوی چیزیں ہیں تو جو واقع کے خلاف ہے وہ حق نہیں ہوتا حقوع ہے جو واقع کے موافق ہو اگر دنیاوی معاملہ ہے ٹھیک ہے تو انسان کے لیے پہلے جاننا ضروری کہ حق کیا ہے حق جانے حق پر عمل کرے اور حق کی طرف لوگوں کو بلائے اور حق بلانے میں جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں اس پر انسان کو سبر کرنا چاہیے یہ دعوت کے چار اصول ہیں حق معلوم کرنا یعنی پہلے علم حاصل کرنا پھر اس حق پر عمل کرنا اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا حکمت اور اچھی معزت کے ساتھ اور نمبر چار دعوت دینے میں جو پریشانیاں مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا یہ چار چیزیں تو حق انسان کہے چاہے وہ کروی ہی کو نہ لگے کسی کو اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے شادی بیاہ کے تعلق سے اور کسی چیز کے تعلق سے تو آپ جو حق اور بہتر سمجھتے ہیں آپ اسے مشورہ دیجیے وہاں پر حق چھپانا یہ ناجائز ہے غلط ہوگا اور اللہ کے سرو کے دی سے جسے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانہ دار ہوتا ہے ایک آدمی کو رشتہ تلاش کرنا ہے آپ کے پاس گیا اور اسے پوچھتا ہے آپ سے کہ بھئی میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ یہاں کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیسے ہیں اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اس کے تعلق سے آپ اسے بتائیں حق بات بتا دیں جھوٹ نہ بولے اسے جھوٹ بولنا تو ہمیشہ رام ہے آپ اسے حق بات بتا دیں یہ بھی اس کے اندر شامل ہے حق بات کہیں اس آپ کا پڑوسی ہے تو بھی آپ اسے حق با بتائیں کیونکہ رشتے کی بات ہو رہی ہے اور جو خامیاں ہیں اس خامیوں کو بھی ان کے سامنے بیان کیا جائے نمبر دو اس طریقے سے جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان آپس میں آپ وہاں پر موجود ہیں اس جھگڑے میں غلطی کس کی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ سے کاملے عدل سے کام لیں اور حق وہاں پر کہیں اگرچہ سامنے والا ناراض ہو جائے دوسرا آدمی ناراض ہو جائے اللہ رب الامن ہمیں عدل کا حکم دیا اے دلو ہو اکرب التخا عدل سے کام لو عدل ہی تقوا حتیٰ کہ اگر دشمنی بھی ہے ہماری اور اس آدمی کے درمیان تو بھی ہمیں حق بات اور عدل سے گریز نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ ہم حق کہیں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا حتیہ کی اگر وہ حق ہمارے خلاف کیوں نہ ہو نمبر تین یا ہمارے والدین کے کی خلاف کیوں نہ ہو ہمارے بھائیوں کو بہنوں کے رشتے داروں کے کی خلاف کیوں نہ ہو وہاں پر انسان کو حق بات کہنی چاہیے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اس میں غلطی ہماری ہے ہمارے بھائی کی ہے ہمیں اس کو اقرار کرنا چاہیے ہمیں اس کو ماننا چاہیے ہمارے اندر خامی ہے ہم سے بتائی جا رہی ہے ہمیں اس خامی کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری خامی کو بتایا اور ہمیں اس خامی کا اقرار کرنا چاہیے اسے قبول کرنا چاہیے اس خامی کو دور کرنے کی حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے لیکن اس خامی کو بتانے میں انسان کو حکمت سے کام لینا یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کرے اخبارات میں لکھیں مجلات میں لکھیں جرائد میں لکھیں ہمارے پیر پیچھے بیان کریں نہیں ہماری خامی ہم سے بیان کریں ہم اس خامی کی صلاح کریں گے لیکن اگر کسی اور کے سامنے بیان کریں گے تو یہ چیز شریعت کے اندر ناجائز ہو جاتی ہے اور یہی غیبت ہو جاتی ہے اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ سے گواہی طلب کی جائے تو آپ سچی گواہی دیں حق کی گواہی دیں آپ جو جانتے ہیں اس کی گواہی دیں یہ نہ ہو کہ آپ حق وہاں پر چھپا لیں اور اس طریقے سے جھوٹ بول جائے اور کسی پر ظلم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اس مسئلے کے اندر داخل اور شامل ہیں لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حق کے اندر ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ حق جن سے متعلق ہو آپ انہیں کے سامنے بات کریں جیسے میں نے اشارہ کیا پیٹ پیچھے کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے اور اس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے خامی ہے آپ اس خامی کو اس آدمی کے سامنے بیان کریں جس کے اندر خامی پائی جاتی ہے اللہ کے سر قیدی سے عبد الجہد کل متحق سلطان الجائد سب سے افضل جات کیا ہے زابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہاں اس کے سامنے کہنے کی بات کہی گئی ہے یہ نہیں کہ اس کے پیٹ پیچھے آج ہی معاملہ ہمارے ملکوں کا یا کچھ لوگوں کا جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اواقب اور انجام سے بے خبر ہوتے ہیں جو سرب سالین کے عقید اور منحج پر نہیں ہوتے بلکہ ان کے ہاں خوارج اور روافذ کی بو اور مہک پائی جاتی ہے اور ان پر عمل کرنے والے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے والے ہوتے ہیں اخوانی تحریکی جماء اسلام میں کہنے دیجئے مجھے صلاحت کے ساتھ یہ سارے لوگ اس کے اندر ننگے ہیں یہ سارے لوگ اس معاملے کے اندر ملوث ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے خلاف کھل کر کے وہ لوگ بولتے ہیں کہاں پر بادشاہ کے سامنے نہیں بیان کریں گے ان کے پیٹ پیچھے بیان کرتے ہیں اللہ کے سر کے دیس ان سلطان الجاہر اس کے سامنے جا کر کے بیان کیجئے آپ اس کے سامنے آپ بیان کیجئے یہ نہیں کہ آپ پیر پیچھے بیان کریے غیبت اور یہ تشہیر ہو جاتی ہے یہ فضیت ہوتی ہے نصیحت نہیں ہوتی خود جو ایسا آدمی کرتا ہے اس کی خامیوں کو اگر اس کے پیر پیچھے بیان کریں گے اس کو ناپسند کرے گا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری خامیاں ہمارے پیر پیچھے بیان کی جائے، ہماری غیر موجودگی بیان کی جائے. تو بادشاہ ملک کا سربراہ ہے اس کی خامیوں اور کمیوں کو آپ دوسروں کے سامنے جا کر کے بیان کر رہے ہیں اخبارات میں لکھ رہے ہیں جرائد اور مجلات میں لکھ رہے ہیں یہ کیسے جائز ہوگا جب اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پسند کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں پسند کرتے, ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں، تو بادشاہوں کے لیے کیوں پسند کرتے اور یہ ساری ان کی جو جراعت ہے وہ صرف صرف ان بادشاہوں کے خلاف ہے جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو توحید ہی و سنت کی بالادستی کے لیے تو جو سنت کے شاد کے لیے اللہ انہوں نے جو بھی توفیق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں انہیں کے خلاف بولتے ورنہ اور جو ظالم بادشاہ ہیں جن کے منحج کے موافق ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں. کسی خلاف بھی بولنا صحیح نہیں ہم تو سب کو غلط کہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس دو پیمانہ ہوتا ہے ایک پیمانہ اپنے لوگوں کے لیے دوسرا پیمانہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جی جو جہاں شرک بداعت خرافات ساری چیزیں موجود ہیں ان کو نہیں بیان کریں گے لیکن وہ حکومت جو حق بات کہتی ہے کتاب و سنت کے مطابق جہاں حدود کے نفاذ اور جہاں پر کوئی مزار نہیں قبر پرستی نہیں اور اس طریقے سے بدات و خرافات نہیں امن و امان الحمد ہر طرح کی نعمتیں علماء کی قدر مساجد آباد مدارس آباد پوری دنیا میں اسلام کی خدمت لوگوں کی خدمت اور اس طریقے سے پوری دنیا کے وہ لوگوں کو بلا کر کے تعلیم دینا اور ان کو ان کے ملک میں دعوت کے لیے بھیجنا اور لاکھوں دعات کی کفالت کرنا اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کی اشاعت کروانا وہ جو ملک کرتا مملکتے سعودی عرب ان کے خلاف یہ لوگ لکھتے ہیں لیکن اور جو دیگر ممالک ہیں جہاں کفر و شرک کے اڈے ہیں قبر پرستی اور بدات اور اس طریقے سے اور جو ناجائز اور حرام کام ہیں کھلے عام کیے جاتے ہیں ان کے خلاف یہ لوگ نہیں لکھتے نہیں لکھتے جی ہاں نہیں بولتے ان کے خلاف جی ان کی تعریف کرنی چاہیے تو ان کی مذمت بیان کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں جہاں کھلے عام شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں جی اور ان کے خلاف نہیں لکھیں گے جی تو یہ غلط مناج ہے یہ غلط طریقہ ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس کے تعلق سے جو وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس انسان سے وہ حق متعلق ہو اس کے سامنے جا کر کے انسان بیان کریں نمبر دو اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے حقیقے خلاف کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جا کر کے عدالت کے سامنے آپ اسے پیش کریں گسی گھسیٹیں آپ اس کی چوری پر پردہ ڈال دیں آپ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیں. اللہ ابام قیامت کے دن آپ کے پر پردہ ڈال دے گا لہذا آپ اس کے گنا کو چھپانے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ آپ اسے جا کر کے عدالت میں پیش کریں تیسری چیز یہ کہ اگر انسان حق بات کہنے سے عاجز ہے تو خاموشی اختیار کر لے اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ حق بات کہہ سکے خاموشی اختیار کر لے لیکن حق کو باطل سے خلط مت نہ کرے یعنی ایسا راستہ نہ اختیار کرے جس میں باطل آ جائے اور اس طریقے سے باطل کے شات کا ذریعہ بن جائے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی اگر نہیں کہہ سکتا حق بات تو خاموشی اختیار کر لے ہر بات میں انسان کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے ہر بات کا کہنا ضروری نہیں ہے ہر حق بات کا بولنا انسان کے لئے ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس مارے پاس طاقت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لے لیکن اس حق کو توڑ موڑ کر کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں تالاب کے اندر زہر نہ ڈالیں تالاب کے اندر زہر ڈالیں گے جتنے لوگ پئیں گے سب اس زہر سے متاثر ہو جائیں گے لیکن اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو خاموشی اختیار کر جائیے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے نمبر چار حق بات کہیں حکمت کے ساتھ کہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان حق کو حکمت کے ساتھ کہے اسلام سے بڑا حق کیا ہے لیکن اللہ رب الام نے کیا فرمایا کہ حکمت کے ساتھ اچھی معزت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ جی یہ اللہ رب الامی نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجئے بلائیے تو حکمت اپنانا ضروری اور یہاں مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے داد گر گئے ایک آدھ ہی داد باقی ہیں تو اس نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے پوچھا تو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے تمام رشتے دار مر جائیں گے تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری موجودگی میں یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس نے اسے قتر کرنے کا حکم دے دیا دوسرے معبر اور تعبیر بتانے والے کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی بہت عمر لمبی آپ کی ہوگی بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ الگ ہے تو اس لیے حق کو حکمت کے ساتھ انسان کو پیش کرنا چاہیے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر حق بیان کرنے میں انسان کی جان کا مسئلہ ہے فتنہ و فساد ہے یا پوری ملت کا معاملہ ہے تو انسان کو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے یا تو اگر انسان کے پاس اتنا جگر ہے اتنی بہادری ہے کہ انسان ڈٹ جائے تو کہہ سکتا تو کہہ وہ لیکن اگر ایسا انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو انسان خاموشی اختیار کر لے اگر اس کے بیان کرنے میں جان کا مسئلہ ہے اور پوری قوم ملت کا مسئلہ ہے تو انسان کیا کرے اس کے بارے میں خاموشی اگر اختیار کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کر سکتا ہے اور اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کردار ادا کرنا چاہے تو بھی کردار ادا کر سکتا ہے یہ محمد رحمت اللہ جب خلق قرآن کا مسئلہ ہو تو ڈٹے رہے اور کہا کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں اللہ ابرآمن کلام اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو ڈٹ جانا چاہیے اور حق کا اظہار کرنا چاہیے جی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس حدیث کے تعلق آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے ایسے ہی اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو رشتہ داروں کے خلاف ہو تو انسان کو حق بات کہنا چاہیے اور گریز نہیں کرنا چاہیے چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی ابو در رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں حکبات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کو نہ لگے چٹھی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ امر علی اللہ خباب علومت کہ مجھے میرے خلیل نے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں دین پر عمل پیرا ہونے میں اگر کوئی ملامت کرتا تو کرتا رہے حق بات کہنے پر اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے میں اللہ تعالی کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں داڑھی کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں لیکن ہم داڑھی پر ڈٹے ہوئے ہیں چکھنے سے اوپر ہمارے کپڑے ہیں مذاق اڑاتے ہیں لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر انسان کو ڈٹنا چاہیے تو اللہ کے بارے میں کسی بھی تعلق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کہے وہ نہ کرے آپ حق بات کہیے دنیا آپ کا مذاق اڑائے اڑاتی رہے آپ حق بات لوگوں کے سامنے پیش کیجئے شلف سالین کے عقید اور مناز کے مطابق نماز کی پابندی آپ کرے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتا پائجامہ پہنتے ہیں یا اور اس طریقے سے جو بھی ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور بھی یعنی استحجہ کرتے ہیں تو کرنے دیجئے لوگوں کو آپ ان کی ملامت کرنے والے کا آپ خوف نہ کھائیے آپ حق پر قائم رہیے اور اس طریقے سے اللہ ابرامن آپ کی مدد کرنے والا اس بات کا ذکر اللہ ابرامن نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اے ایمان والو منکم عن ہی جو تم میں سپر دین سے مرتد ہو جائے گا فسو فیاۃط اللہ و حب حبنا تو اللہ تعالیٰ اسی قوم لے کر کے آئے گا جو جن سے اللہ تعالی محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے عزی الطین المومنین وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے عیز لطین اور کافروں پر سخت ہوں گے یوجاہد فی صبی اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وہ اللہ خافون اللّہ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھائیں گے ذالک فضل اللہ یتیہ ہے معیشا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اس طریقے سے وہ اللہ عاسین اور اللہ ابامن وسیع ہے اور علم ہے تو اس آئےت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے حق بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں سلب صالح کے عقیدے اور منحص کے مطابق حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ملامت کرنے والے جو بھی ملامت کریں اللہ کے معاملے میں انسان کو کسی کی ملامت پر غور نہیں کرنا چاہیے اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اور اس سے پہلے وہ بات آئی کہ لوگ بادشاہوں کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں تو یہ حدیث اس معنی کی نہیں ہے جی ہاں کیونکہ جو لوگ پیٹ پیچھے بادشاہوں کے خلاف کسی خلاف بولتے ہیں وہ نصیحت نہیں ہوتی وہ فضیحت ہوتی وہ انسان اپنے شہرت چاہتا ہے انسان اپنا نام چاہتا ہے فضیحت کر رہا اس آدمی کی اس لیے وہ اس, اس میں وہ شامل ہی نہیں ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں کبھی کبھی انکارے بھی منکر ہو جاتا ہے انکار کر کے درجات ہیں جی ہاں لوگوں کہنا کہ ہم کھلے عام کہتے ہیں چاہے کسی کے بھی خلاف ہو اور نام لے کر کس طریقے سے کہتے ہیں یہ قطان یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے آپ عموم بات بتا سکتے ہیں آپ عموماً انسان کہہ سکتا ہے کیا برائیاں عام ہیں زناکاری کاری عام ہے ظلم ہو رہا ہے ذاتی ہو رہی ہے عمی طور پر انسان لوگوں کو کوئی بات کہہ سکتا لیکن بے انہی کسی آدمی کو کا نام لے کر کے یا کسی ملک کے سربراہ کا نام لے کر کے اور اس کے خلاف آپ لکھتے ہیں تو یہ قطان یہ نصیحت نہیں ہوتی بلکہ یہ فضیت ہوتی ہے اور انسان کیا ہے اپنی شہرت چاہتا ہے اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور یہ کام انسان خود اپنے لیے نہیں چاہتا کی اس کے خلاف لکھا جائے تو جب وہ نہیں چاہتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بادشاہوں کے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی وہی سوچنا چاہیے جو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے یہ چھٹی وصیت تھی جو ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جو ساتھی وصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ امریا نو اللہ قوت اللہ فن کن تحت العرش مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا اللہ اللہ قوت اللہ پڑھوں کیونکہ یہ کیا ہے یہ یہ عرش کا خزانہ ہے یہ ہمارے بھی ان کو پڑھنے کا حکم دیا لا حول ولا اللہ قوت اللہ بلّہ کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے یا ایسی دعا ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کرتا ہے اور تمام معاملات کو اللہ اور بلامن کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے یا جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا اور اللہ ہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے اللہ اللہامن کے حکم کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے اللہ ابرامن کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اللہ جو چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور بندہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا اعتراف ہے اس دعا کے اندر اس کلمے کے اندر اس رحمان نبی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا خزانہ یہ عرش کا خزانہ ہے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں سید بخاری کے اندر عباد اب نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم کہ من تعار من اللیل جو رات کے کسی حصہ میں ہوتا ہے پھر یہ پڑھتا ہے کہ لا الہ لالہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شہن قدیر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله پھر یہ کہتا ہے اغفر لی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے او دعا یا دعا کرتا ہے تو اس عجیب اللہ تو اللہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے فَإِن تَوَ اور اگر اس نے ودو کیا اور نماز پڑھی کو بل تو اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ انسان رات کے پہر میں جب اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے بزر رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی تھی اور اس طریقے سے ایک حدیث مار بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا علیہ عداللہ کا علیہبہ ابھی منب ابل <الْجَنَّة> کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں تو انہوں نے کہا کہ ضرور تمہار ابن نے کہا یہ کہو قوت اللہ باللہ یہ مرسد احمد کی حدیث ہے تو اس طریقے سے یہ بہت عظیم دعا ہے بڑی عظیم طاقت ہے کہ انسان اسے پڑھے کہے اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ اجر اور سوال ہے اس کا معنی عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ولا قوت اللہ بلّہ کا معنی کیا ہے تو فرماتے کہ حول کا معنی یہ ہے کہ لا حول لاہبنا المل بت اللہ بلّہ یعنی اللہ کے اطاعت کرنے کی سطح ہمارے پاس نہیں جب تک کہ اللہ ابامن کی طرف سے نہیں ہوگا ولا قوت اللہ بلّہ اور نہ ہی معاشیت اور گناہ کے چھوڑنے کے ہمارے پاس طاقت ہے مگر اللہ تعالی کے ذریعے یعنی اللہ توفیق دے گا نئے کام کرنے کی تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا گناہ چھوڑنے کی تو ہم گناہ چھوڑیں گے تو کیونکہ اللہ تعالی کی مشیت اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو بڑی عظیم دعا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے انسان وہی کرتا اور نیکی کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے برائے سے دوری اختیار کرنا یہ بھی اللہ ابرامن ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ اس کو توفیق دی لہٰذا یہ دعا انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے بہت ہی عظیم دعا ہی ہے اور امان نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کو صورت نہ یاد ہو قرآن کی کچھ یعنی نہ یاد ہو تو نماز کے اندر ہمارے بھی نے اس کو بھی پلنے, اسے پڑھنے کا حکم دیا یہ صحیح اب, ابو داود کے روایت صحیح حدیث کے معنی بھی فرماتے ہیں کہ جو یعنی کیا نام ہے مشیثلاط ہو یعنی وہ آدمی جو نماز کے اندر بھول گیا صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کو فرمایا کیا فرمایا کہ کی فی ان کا نام اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو فقرات اسے پڑھو اور اگر نہیں یاد ہے تو آپ یہ پڑھو وہ اللہ فہمد اللہ اللہ کے حمد بیان کرو وہ کبر ہو وہ حل ہو تقبیر بیان کرو اور تحریر بیان کرو یعنی الحمد للہ کہو اللہ اکبر کہو لا الََََََََََََََََََََ اللہ پڑھو اور ایک دوسری حدیث کے اندر یا دوسری بات کے اندر ہمارے بھی نہیں فرمایا ولا, حَوْلَ وَلَا قُوَتَ الا قوت اللہ بلّا یعنی یہ پڑھا کرو کیا ہے؟ یہ پڑھا کرو تمہارے بھی نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ اللہ اکبر ولا اولا قوت اللہ بلّ پڑھ لیا کرو تو اسے انسان کی نماز ہو جائے گی وہ انسان جو جسے قرآن نہ یاد ہو ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ قرآن یاد نہیں کر سکتا ستر اسی سال اس کی عمر ہو گئی سورف فاتحہ نہیں یاد کر سکتا اور کوئی صورت یاد نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس کے لئے مجبوری کی صورت میں ہے ورنہ انسان پہلے یاد کرے اگر نہیں یاد کر سکتا مجبوری ہے تو اس کے لیے ہے کہ اس کو پڑھے انشاءاللہ اس کی نماز کا ہوگی ہو جائے گی کیونکہ اللہ ابراہین نیتوں کو جاننے والا ہے تو یہ سات وصیتیں تھیں جو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی اور سات وصیتیں میں اختصار کے ساتھ دہرا دو دوں پہلی وصیت یہ تھی کہ مسکینوں سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کی اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جو مجھ سے کمتر ہے میں ان کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے اونچے ہیں ان کی طرف نہ دیکھوں یہ دنیاوی لحاظ سے تیسری وصیت تھی سراہ رحمی کرنے کی اگرچہ لوگ ہم سے دور بھاگیں چوتھی وصیت یہ تھی کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں پانچویں وصیت یہ تھی کہ میں اخبات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو اور چھٹی وصیت یہ تھی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور ساتھی وصیت یہ تھی کہ کثرت سے میں ولا قوتا اللہ بلّہ پڑھوں اللہ تعالیٰ اس دعا کے اللہ حربامین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دعامین جزاکم اللہ خیر صلی اللہ عبن محمد و علایہ و صاحب اجمائین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ